افامن ژیا لہو سو املی ہی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے برائی اچھی لگنے لگے یہ انسان کی سب سے بڑی تباہی ہے اسی لیے ہر درس میں ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ کم از کم گناہ کو گناہ ضرور سمجھے برائی کو برائی سمجھیں یعنی اپنے دل میں یہ بات تسلیم کریں کہ ہم غلط کر رہے ہیں افامن زئین لہو سو املی کیا وہ شخص جس کے لیے برے کام اچھے بن گئے مزین کر دیے گئے فرآہ آسن تو وہ ان برے کاموں کو اچھا سمجھتا ہے کیا یہ نیک لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے ہرگز گز نہیں فن اللہ دل پس اللہ تعالی جسے چاہتا ہے گمراہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے گمراہ فرماتا ہے جو گناہ کر کر کے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے وہ یا شا اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت ادا فرماتا ہے فلاں تذہب نفسو کا محبوب ان کے پیچھے افسوس کرتے ہوئے آپ اپنی جان سے ہاتھ نہ دھوئیں یعنی محبوب آپ اتنا رنج نہ کریں ان کے نصیب میں ایمان ہوگا تو ایمان لائیں گے آپ اتنی محنت کرتے اتنی محنت کرتے کہ بار بار ہر زاویہ سے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے پھر بھی یہ نہ مانتے تو آپ اپنے دل کو جلاتے اب تو رحمت اللہ عالمین ہے تو آپ کو یہی فکر تھی کہ یہ میری بات نہیں مانتے جہنم میں جلیں گے تو آپ کی کوشش تھی کہ یہ کسی طریقے سے آپ کی بات سمجھ جائیں تو فرمائیں آپ کی تبلیغ میں کوئی غلطی نہیں ہے یہ نہیں مانتے یہ ان کے دلوں کا اپنا قصور ہے ان اللہ علی بیما یسنع بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے جو وہ کام کرتے ہیں واللہ اللہ ارسل ریاح اور اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے فَتُثِيرُ صَحَابَن تو وہ ہوائیں بادلوں کو ابھارتی ہیں بادلوں کو لے کر آتی ہیں فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ پھر ہم ان بادلوں کو چلاتے ہیں ایک ایسی زمین کی طرف جو مردہ ہے فَآحْيَئِنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا پھر ہم اس کے ذریعے پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں کدا لکھن نشور جس طرح ہم زمین سے پودے نکالتے ہیں اسی طرح کل بروز قیامت تمہیں بھی زمین سے باہر نکالیں گے من کان یرید یورید العزت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے شہرت ملے نیک نامی ملے جس کو عزت چاہیے قرآن عزت کے حصول کا طریقہ بیان کرتا ہے من کا نا یورید العزت فل اللہ عزت جو عزت چاہتا ہے تو وہ سن لے ساری عزت اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اللہ تعالی عزت عطا فرمائے گا الحسل کلیم تو اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمات بلند ہوتے ہیں یعنی جو انسان اچھی گفتگو نکالتا ہے زبان سے یہ کلم تو یہ پڑھتا ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں و لعمل یا اور اچھے عمل اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں و لدین یم قرون آتی اور وہ لوگ جو برے مکر کرتے ہیں فریب کرتے ہیں لہم عذاب شدید ان کے لیے دردناک شدید عذاب ہے وہ مکر الاکا ہوا یبور اور ان کا مکر و فریب فانی ہے تباہ ہونے والا ہے خود انہیں تباہ کر دے گا اللہ خالم منترابن اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ثم من نتفت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور تمہیں پھر نطفے سے پیدا کیا ثم جا علا کم جا پھر تمہیں جوڑے جوڑے کر دیا میاں بی بی اور ایک پورا خاندان پیدا کیا وما تحمل من انسا ولا بھی الا ہی کوئی مونس کوئی مادہ جو اپنے پیٹ میں بچہ رکھتی ہے یا بچے کو وہ ہے تو یہ سب کچھ اللہ کے علم کے مطابق ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے وماں یو عام مارو من معمر جس عمر رسیدہ شخص کو لمبی عمر دی جاتی ہے ولا یون من عموری ہی اللہ فی کتاب اور جس کی عمر کم کی جاتی ہے سب لوگ محفوظ میں مقرر ہے وہ لکھا ہوا ہے ان اللہ یسیر یہ سب کچھ کرنا اللہ پر بہت آسان ہے جب ہم آجز بندے ہیں تو پھر اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں زندگی ایسی گزارے جو اس کو پسند ہے اور ان چیزوں سے بچیں جو اس کو ناپسند ہے ہیں یس کبیل بحران نعمتوں کا ذکر ہے دو دریا دو سمندر برابر نہیں ہے ہاگا ازون فراطن یہ بہت زیادہ میٹھا ہے ساغن شرابہ اس کا پینا بہت سہل ہے آسان ہے کیونکہ میٹھا ہے بڑے مزے سے انسان اس پانی کو پیتا ہے وہا ملح اجاج اور یہ نمکین ہے اور بہت زیادہ نمکین ہے دو سمندر دو دریا اسی طرح چشموں کو دیکھیں تو پہاڑ میں سے ایک جگہ سے نمکین چشمہ ہے تو دوسری جگہ میٹھا چشمہ ہے بعض مقامات پر چشموں کے پانی گرم ہوتا ہے اور بعض مقامات پر بالکل ٹھنڈا حالانکہ وہ بہت قریب قریب ہوتے ہیں وہ امین کلن لہن ترین اور ہر دریا سے اور سمندر سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو یعنی مچھلیاں کھاتے ہو وہ دستخ رجونتن تل اور تم زیورات نکالتے ہو موتی یا کوت مونگا سمندر سے دریا سے یہ زیورات اور زیب و زینت کی چیزیں نکالتے تل بسو تو تم اسے پہنتے ہو وہ ترل فل کا فی اور تم کشکیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ سمندر میں پانی کو چیر کر چلتی ہیں یہ عقل یہ چلانے کی طاقت کس نے دی یہ تب تم یہ اس لیے چلتی ہے تاکہ تم اللہ کے فضل یعنی روزی کو تلاش کرو تشکر اور تاکہ تم شکر کرو نعمتوں کا ذکر ہے شکر کا ذکر ہے اللہ کا شکر کرنا اللہ اور اس کے رسول کی فرماورداری کرنے میں ہے یوں جو لئی فل نہاری دن میں رات کو داخل کرتا ہے اور یوں لیجو نہار فل لئی اور رات میں دن کو داخل کرتا ہے اور سخر شمس و القمر سورج و چاند کو مسخر فرماتا ہے وہ ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں کلوئیں مسمہ سورج و چاند میں سے ہر ایک وہ ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے تو قیامت آئے گی اور سب کو فنا ہے غال اللہ رب کم یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے اس اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی فرم برداری کرنا اور مخلوق کی خاطر اللہ کو ناراض کرنا یہ کتنی بڑی نادانی ہے والذین تدعون من او نہیں اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو یعنی بت ما یم من نقط یہ بے جان پتھر یہ بت کھجور کے چھلکے جتنی بھی طاقت نہیں رکھتے یہ کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے کھجور کا جو چھلکا ہے یا اس کے جو غلاف ہے بہت باریک ہے تو اتنی طاقت بھی ان میں نہیں بے جان پتھر ہیں ہے اِن تدعوهم لا يسمع اگر تم انہیں بلاؤ تو یہ تمہارے بلانے کو نہیں سنتے و لو اور اگر بالفرض فرض یہ بت سن لیں مستم وہ تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ تو بے جان پتھر ہے ان کی پوجا کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے ہاں دنیا کے اندر بے ایسے معاملات ہیں کہ ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں کسی سے كوئی چیز مانگتے ہیں کوئی ہماری مدد کر دیتا ہے اسی طرح فرشتوں کا معاملہ ہے انبیاء اور اولیاء کو اللہ نے مقام و مرتبہ دیا لیکن کوئی بھی خدا نہیں ہے خدا صرف اور صرف اللہ تعدا ہے اور جس کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ بزن اللہ ہے اللہ نے اسے عطا کیا وہ یوم القیامت یک فرون اور کل بروز قیامت یہ بت تمہارے شرک کرنے کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم تو بے جان پتھر تھے یہ ہماری پوجا کرتے تھے ولا یونپ بھی او اور اللہ خبیر کی طرح تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکتا یہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے خبریں دی ہیں اس پر یقین رکھو